حوالہ <تصفيق> <تصفيق> دوسرا حوالہ جو وعدہ کیا تھا نا دو شخصوں کے حوالے پیش کروں گا ابن تیمیہ اور ابن قیم کا یہ وعدہ کیا تھا نا تو ابن تیمیہ کے حوالے پیش کر دیجیے اس کے علاوہ فقہ حمبلی کے دوسرے, دوسرے حوالے بابا جات وہ بھی پیش, پیش کر دیے ہیں ہیں اب ابن اب اب اب تیمی تیمیہ تیمی کا غلام اور عبد ابن قیم جوزیہ جو ہے نا اس کے حوالے پیش کرتا ہوں کہ قبروں والے سلام دعا کرنے والے کو پہچانتے ہیں زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں حتہ کے گھر تک کے حالات سالہین بندوں پر گھر تک کے حالات جانا وہ بھی معلوم ہوتے ہیں اور اعمال سب مومنین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ابن قیم کا حوالہ سنیے ابن قیم کی کتاب الروح کا پہلا مسئلہ وہ یہی ہے کہ اموات خبروں والے برزخ والے زندوں کی زیارت کو اور ان کے سلام کو پہچانتے ہیں پہلا مسئلہ ہی اس نے یہ بیان کیا لکھ رہا ہے کالب نب دل بر سبت علن صلی اللہ علیہ وسلم قال يمر على قبر کان یار دنیا حافظ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی قبر پر گزرتا ہے <تصفيق> مسلمان جو اس کو دنیا میں پہچانتا تھا یہ اس کو سلام کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی روح واپس کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے یعنی اس کو بولنے کی طاقت دیتا ہے بولنے کی طاقت دیتا فہاد نسل السلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہی ہے کہ وہ زیارت کرنے والے اور سلام کرنے والے کے شخص کو پہچانتا ہے قبر والا اس کے نام کو پہچانتا ہے اس کی ذات کو پہچانتا ہے یعنی اس کے شخص اس کو مکمل پہچانتا ہے اور پہچان کر سلام کا جواب دیتا ہے خالی سلام کا جواب نہیں دیتا بغیر پہچاننے کی پہچان کر سلام کا جواب دیتا ہے پھر آگے اس نے وہ حائن روایت پیش کی یعنی بخاری اور مسلم جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا خطاب شریف مزدور ہے بدر کے مقتولین یعنی جنگ بدر کے اندر جو کافر قتل ہوئے تھے ان مکتو ان مقتولین کے ساتھ جو آپ کا خطاب اور کلام تھا بخاری شریف کے اندر وہ موجود ہے وہ پھر وہ پیش کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیب بدر کہتے ہیں بدر کا کنواں اس کے اندر آپ کو لاشیں پڑی ہوئی تھیں کافروں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور نام پکار پکار کر اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں کیا تمہیں تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں قتل کرواؤں گا تمہیں دلیل کرواؤں گا وہ سارا تم نے حق پایا میں نے تو حق پایا ہے میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فتح دوں گا اور میں سا... نے <سا>... <سا>... تو मैंने اپنے رب کا وعدہ برحق دیکھ لیا ہے کیا, اے کیا اے تم نے وعدہ دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکتولی نے بدر سے آپ اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مخاطب ہیں یہ تو مردار ہیں اس وقت تو یہ مر چکے ہیں ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلام> فرمایا و اللہ بلاحقان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے میں جو بات کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے صرف فرق اتنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکے یعنی ایسا جواب جو تم سن لو سمجھ یا بالکل ہی جواب نہیں دے, دے, دے سکتے کیونکہ جو جواب, جواب دین دینا ہے وہ صرف مومن کے لیے اگلا نہیں بارہ نہیں سنتے لیکن مومن قبر میں جواب دیتا ہے اسی وجہ سے اس کو سلام کا حکم ہے کہ اس کو سلام کرو اور یہ آگے ہاں بلکہ میں تیمیہ بھی لکھ رہا ہے امام الدین ابن اپنے سلام کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر سنتے نہ ہوتے تو خطاب کیوں ہوتا سلام کا ہاں نہیں ابن تیمیہ تیبیئر نہیں فتاول برزلی امام برزلی مغربی مالکی کے فتح کے اندر میں نے پڑھا ہے انہوں نے امام عز الدین میں عبد السلام سلطان العلماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا کہیں اور پھر اگلا جواب نہ دیں اور ایسے شخص کو سلام کا کہیں جو جواب ہی نہیں دیتے خیر تو یہ لکھ رہا ہے ابن قیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جن سے مخاطب ان کی بہ نسبت تم زیادہ میرے کلام کو نہیں سن رہے اب بتائیں جب ابن قیم کافر جو ہے کافر مشرق مرے ہوئے جنگے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ابن قیم لکھ رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور حدیث بخاری, حدیث بخاری کے مطابق, مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور آپ ہم ہیں کہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو زندہ ہو تم ان کی بنسبت زیادہ نہیں سن رہے آپ بتائیں یار ابن قیم تو کافروں کے متعلق یہ لکھ رہا ہے حدیث کے حوالے سے بخاری مسلم کی حدیث سے کہ وہ سنتے ہیں کلام कلام کو قبر پر ہونے والے کلام کو کیا کرتے ہیں سنتے ہیں تو کیسی عجیب بات ہے کہ ایمان والے نہ سنے پھر اولیاء نہ سنے پھر امبیا نہ سنے پھر سید المبیا نہ سنے صلی اللہ علیہ پھر ایک اور حدیث پیش کر رہا ہے وسا بن ہو صلی اللہ علیہ وسلم مجھ يسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح عدیش میں ثابت ہے کہ میت دفنا کر جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سن رہی ہو سن رہی ہو اور پھر یہ آگے لکھ رہا ہے وہ سلام والی بات وہ قد شرح نبی صلی اللہ خات بول میں یقول اسلام جب کہنا ہے تو کتاب کے ساتھ سلام کرو تو یہ کئی بھی کہنا ہے وہ ہاتھا کتاب ان لئے سلام و یا یہ کتاب اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو سنتا ہو اور سمجھتا ہو اولا اولا خطاب اول اگر یہ بات, بات نہ ہوتی, ہوتی وہ سنتے نہ تو پھر تو یہ جیسے معدوم اور پتھر بس بس کے ساتھ کتاب ہوتا ہے اس طرح کا بن جاتا یہ پیچھے ابن تیمیہ کی باتوں پر ابن تیمیہ کے حوالے پر جب میں نے بات کیا یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں جی ابن قیم کو ساتھ رکھ رہا ہوں اس کے حوالوں کو تاکہ مزید بات پکی ہو جائے کہ یہ استاد شکر دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں دو دو جانتے دو ہیں جانتے ہیں پہچانتے پہچان چمن. چمن. چمن. آگے لکھ رہا ہے وسالف مجھ میں اون یہ بات ای اور ہے یہ بات توجہ رکھنا یہ بات ابن تہمیا کی بات سے بھی بلند ہے ہاں یہ اس سے بھی آلت یہ لکھ رہا ہے وہ سالف مجھ میں کہتے جتنے اسلاف ہیں یعنی موسیق تمام صحابہ تمام تابعین تباہ تابعین ایم مجھتحدید سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت جانتی پہچانتی سنتی اور حالات تک کو جانتی خصوصاً صالحین ہیں تو ان کے علم کی اور اب بتاؤ یہ سب کا اتفاق لکھ رہا ہے یار صحابہ تب کا اتفاق لکھ رہا ہے آگے تحقہ تواترت توا ال آسار ونوں بےند میت یارف و زیارت الخیہ لو یہ تب اور کہہ رہا ہے کہ اسلاف سے روایت متواتر ہیں یعنی یقینی ہیں اور اتنا ہے کہ گنی نہیں جا سکتی کہ میت اپنے زیارت کرنے والوں کی زیارت کو پہچانتا ہے اور جب جاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے یا تب شیروں بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے آگے امام ابن ابی دنیا جو امام بخاری کی طرح محدث ہیں امام بخاری کے ہم عصر ہیں ہم دور ہیں ہم زمان ہیں ان کی کتاب کتاب القبور کے حوالے سے پھر چند روایتیں پیش کر رہا ہے یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر آگے یہ چلتے چلتے روایتیں پیش کرتے کرتے بات کر رہا ہے کہ مردوں کے مردوں پر قبر والوں پر جانے والوں پر اعلی میں برسق والوں پر اعمال زندوں کے پیش ہوتے ہیں وہ اپنے استاد والی بات جو ہے نا اس کو مزید وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا تھا کتاب الفرو کے حوالے سے حوالے کا اور دیگر کتاب حملی فقہ کے حوالے سے سنا چکا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آگے پھر آگے یہ لکھ رہا ہے کہ है। है, ایک بدر گزرے ہیں سلیم بن عمر وہ قبرستان سے گزرے پیشاب کا غلبہ تھا کافی پیشاب والا کسی دوست نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ قبرستان ہے یہاں بیٹھ کر پیشاب کر لوں آپ رونے لگ جب اس نے کہا حضرت یہ کسی کھڈے میں بیٹھ کر قبرستان کے ساتھ کڈڑے میں بیٹھ کر پیشاب کر آپ رونے لگ فرمایا سبحان اللہ کماستیا وی تھا یا شہر و بزال کلمستیا میں یہ اگلے جملے آخری جملہ جو ہے وہ ابن قیم کا ہے جب نے کہا حضرت بیٹھ کر پیشاب کر لیں کسی کڈھے میں قبرستان کے ساتھ تو آپ نے رو پڑے میں سبحان اللہ اللہ کی قسم میں مرنے والوں سے ایسے ہی شرماتا ہوں جس طرح کے زندوں سے شرماتا ہوں کیا مطلب کہ جس طرح زندوں کے سامنے پیشاب کرنا میں جائز نہیں سمجھتا اسی طرح مردوں کے سامنے بیٹھ کر بھی جائز ابن قیم لکھ رہا ہے کہ اگر میت کو پتہ ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہوتا اوپر کیا ہو رہا ہے تو وہ بزرگ کیوں شرماتے ہیں اور یہ بات اس ان بزرگوں کی یہ بات جو نقل کر رہا ہے محدث محدے ابھی دنیا کے حوالے کتاب کے حوالے سے یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جو سونا نے سونن ہاں سونن کی کتابوں میں بھی آیا اور خصوصاً ابن تیمیہ کے حوالے سے پہلے سنا چکا ہوں کہ اما عائشہ پاک مشکات شریف میں بھی ہے کہ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں جب حضرت عمر بن خطاب دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی یہ بات ان بزرگوں کی اماں پاک کی وہ بات دونوں یہ متفق ہو گئی اور اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ زندہ جو قبروں کے ساتھ کرتے ہیں میت والے مردے وال... قبر والے مرنے والے اس کو دیکھتے لہذا شرم کرنا چاہیے جیسے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو قبرستان میں کوئی نشے کرتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے نہیں سمجھ آ رہی, رہی ہی. قبرستان <عمان> میں جا کر ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس, جس طرح زندوں سے حیا ضروری ہے اسی مر مر مر مر مر مر اس طرح مردوں سے ضروری ہے اسی طرح قبر والوں سے حیا ضروری ہے آگے پھر یہ لکھ رہا ہے وہ اب لگ ملتا انل میتا یا علام و بحم والے حج میں نکار کہتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے پھر میت اپنے رشتے دار اور بھائی جتنے پیچھے ہیں ان کے امال کو بھی جانتا ہے آگے پھر سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کر رہا ہے حضرت ابو عجوب کے حوالے سے کہ کیا فرماتے ہیں اعمال الاحیاء علی الموتا मرز, زندوں, زندوں کے اعمال میت مردوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں پیدا حسنا حسن ان جب وہ اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وسطرو سو ان اگر برے اعمال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں راجع راج اللہ اس کو رجوع کی توفیقتہ فرما توبہ کر لے کہتے ہیں میئر کیا فائدہ دیتی ہے یہ فائدہ دیتی ہے کہ دعا دے رہی ہے ابن قیم لکھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی بھاگیوں کا پیشوا لکھ رہا ہے بھابیوں کا دوسرا پیر جو ان کو علمی ثبوت مہیا کرنے والے پیر ہیں ان کے جن کے یہ مقلد, اندھے مقلد ہے اندھے لانتے مقلد ہے اندھے ان میں سے پہلا ابن تیمیہ ہے دوسرا ابن قیم ہے تیسرا ابن ابد الحادی سمجھ نہیں آ رہی تو اب بات کو سمجھنا اور پھر اور روایت محدث ابن ابھی دنیا کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں احمد بن ابل ہواری وہ فرماتے ہیں میرے بھائی محمد نے مجھے بیان کیا وہ فرماتے ہیں حضرت عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے پاس گئے اور وہ فلسطین پر حاقر تھے فقال عیز نے انہوں نے فرمایا مجھے واض کا کالا بن عیزوں کا اسلح اللہ کیا میں تمہیں نصیحت کروں نے فرمایا اللہ تجھے اسلح تری اسلح فرمائے بالاغانی تو صلی اللہ علیہ ابراہیم فلسطین کے حقیم حضرت ابراہیم میرشالح کے پاس حضرت اباد میں باد بہت بڑے عابد اور امام اور فقیر ہوئے جب یہ تشریف لے گئے اگر اگر انہوں نے کہا حاکم نے کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائے فرمائے اللہ اصلاح کرے کیا نصیحت تجھے کروں مجھے یہ بات پہنچی ہے بسلاف سے بزرگ کہ حدیثوں سے یعنی کہ زندوں کے اعمال رشتہ داروں رشتے داروں مرنے والوں پر پیش ہوتے ہیں تو فن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا تو ذرا غور کر سوچ روزانہ کے تیرے عمل کون سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں یعنی کیا مطلب کہ جب تمام رشتہ داروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بارگاہ میں تو سب کے امال جاتے ہیں پکے تو فرمایا پھر دیکھ لے اے حاکم اے ابراہیم بن کہ یہ تیرے عمل روزانہ بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہے ہیں تو دیکھ کیا کر رہا ہے مجھے شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل چلا جائے جو تیرے لیے ویسے ضلعت ہو اور رسول اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب سبق جائے سبق سمجھ نہیں آئی بات کی میرے بھائی بکا ابراہیم حتخ ملت لہیت و ابراہیم بن صالح روپنے रो اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی یہ ابن قیم کی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں جن کو وہاں بھی اپنا بلال مدافع آ آگے پھر لکھ رہا ہے اثار بہادر کثیر کہہ رہا ہے اس باب میں یعنی یہ بات مردوں کے جاننے پہچاننے والی کہتا ہے اتنا روایتیں ہیں میں سنا نہیں سکتا صحابہ آب سے آب آب اتنا روایتیں روایت میں سنا نہیں سکتا آگے حضرت عبد اللہ بن روا والی وہ روایت پیش کی ہے جو ابن تیمیہ کے بیان میں سنا چکا ہوں آگے ایک نئی بات وہ کر رہا ہے یہ ذرا لکھنے کے قابل ہے بڑی زبردست چیز ہے دلیل بڑی دے رہا ہے صفحہ نمبر آٹھ سے پیش کر رہا ہوں كذا ويكفي في هذا تسميه المسلم عليه زائرا ولولا انهم يشعرون به لما صحت تسميه الزائر فان المزور إن لم يعلم بزياره من زار ولم يصح ان يقال زاره هذا هو المعقول من الزياره عند ابن قیم کہتا ہے کہتا ہے آخری کافی دلیل میں یہ دیتا ہوں کس مسئلے میں کہ وہ جانتا پہچانتا ہے اس کو تمہارا پتہ ہوتا ہے کون نا رہا ہے کیا کر رہا ہے کہتا ہے اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قبر پر جا کر قبر پر جا کر سلام کرنے والے کو ظاہر فرمایا اور قبروں کے قبروں کے پاس جا کر ان کو سلام کہنے والے کہنے کے کہنے کو حضور نے زیارت فرمایا وہ مزور, مزور ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے جانے والا ذائل ہے اور جو, جو ان کی دید کی جاتی ہے اس کا نام زیارت ہے کہتا <متلنس> ہے یہ زیارت کا لفظ بتا رہا ہے وہ جانتے سنتے ہیں کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس لیے کہ لغت کے اندر زیارت اسی وقت بولتے ہیں جب اگلے کو پتا ہو یہ آیا ہے اور ملنے کے ارادے سے آیا ہے سمجھ کہتا ہے جو سلام جا کر پیش کرتا ہے اس کا نام زائر اسی وجہ سے زائرین کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آئی یہ ٹوٹکا اس کا لکھنے کے قابل ہے زبردست ٹوٹکا اور کہتا ہے ہادہ ہو مینس گیا رہتا ہے اندر جمی بہتر ساری کائنات کے لوگوں کے ہاں ہمیں کافروں بھائی مسلموں سب کے ہاں زیارت زیارت کا معنی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جانے والا پہچانتا ہے کس کے پاس جا رہا ہو تو جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی پہچانتا ہو کون آیا ہوا ہے اگر نہ پہچانتا ہو تو کہتا ہے پھر زیارت کا لفظ نہیں بول سکتے اور زیارت کا لفظ تو رسول اللہ نے فرمایا کون تو نہ تو کم ہنسی تل قبور اللہ فضور فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارتوں سے روکتا تھا میں نے میں روکتا تھا اب خبردار کرو زیارت روکتے تھے جس وقت کے روکتے تھے کیا کر دیا آواز کو دو وجہ سے روکتے تھے آپ اللہ ایک تو بت پرستی کا تازہ تازہ دور تھا میاں یعنی بت پرستی تازی چھوڑی تھی نا لوگوں نے کو تازہ چھوڑا تھا میں آواز لکھی بیٹھے ٹھیک کوئی بات ہاں سمجھ نہیں آ رہی کفر فر تازہ چھوڑا تو کہیں اس طریقے سے بت پرستی نہ شروع ہو جائے پھر کیونکہ بت پرستی کا آغاز قبروں سے ہوا تھا ہاں کہ پہلے لوگ جو تھے نا ان کے صالحین جب مر جاتے ہیں اوپر قبر کے اوپر قبر کے اوپر مکان بنا کر براک براک اس میں تصویریں ان, ان, ان کی تصویریں اور بت رکھ توجہ درا اور رکھتے اس لیے کہ تاکہ ہمیں ان لوگوں کا طریقہ اور یاد اور درویش یاد رہے تو ہم عبادت میں لطف حاصل کریں پھر وہ پرانے اس طرح کرتے رہے بعد میں آنے پاس والوں نے یہ کام کیا کہ شیطان نے آ کر ان کو یہ دل میں خیال ڈال دیا کہ یہی خدا ہے جن کی جو تصویریں اور بت پڑے ہوئے ہیں یہی خدا ہے تو پہلے انہوں نے تصویروں کو رکھا تبرک کے لیے اور شیطان نے آخر کام کروا لیا کس کا عبادت اور پوجا پاٹ کا کہ یہی خدا ہے عبادت ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان اس وجہ سے روکا یہ کادی مال کی اور امام کادی مال کی اکمال المعلم میں اکمال المعلم میں یہ فرما رہے ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شریف جلد اول میں فرما رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تو جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا یہ محسوس کیا کہ ابھی کو تازہ تازہ ان لوگوں نے چھوڑا ہے کہیں واپس نہ جائیں تو آپ نے روک دیا جب اسلام مسلمانوں کے دل میں پختہ ہو گیا آپ نے پھر جاتے بات نہیں سمجھے اچھا اب بات کو سمجھنا نہ جائے آپ نے فرمایا بے باتیں وہاں پر نہیں کرنی زیارت کرو ولا تکلو حجرا ولا تکلو ہوجنا فاحش اور بے حیائی کی باتیں وہاں پر مت کرنا شریعت کے خلاف باتیں مت کرنا لیکن زیارتیں کرو اب اس سے پتا چلا دیکھو بھائی پہلے خطرہ محسوس تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائیں پہلے خطرہ کہیں لوٹ نہ جائے تو آپ نے روکے رکھا جب آپ نے محسوس کیا کہ خطرہ ختم ہو گیا پھر آپ نے اجازت بولو ایمان سے بتاؤ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا داد, خدا داد علم इल्म سے इल्म ایسے کیا واحج سے کیا یا ایسے ہی کر لیا کوئی علم اور واحج نہیں تھی آپ کے پاس سمجھ نہیں آئی جب روکا تھا تو وہ جب پھر اجازت دی اس وقت بھی تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ پھر یہ کام انشاءاللہ اللہ ہونے والا اگر یہ آپ خطرہ اسی طرح محسوس کرتے تو جب روک رکھا تھا تو روک کے ہی رکھنے میری اجازت آپ جان گئے کہ میری امت اب قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والی نہیں بنے گی ان کے ایمان اب چکے یہ خدا کوئی خدا, خدا, خدا سمجھے گے آپ قبر والوں کو, کو خدا عبادت کے لائق نہیں اور الحمدللہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت, بصیرت, بصیرت, بصیرت آپ کا علم شریف اور آپ کا یہ فیصلہ اور اللہ رب العالمین کی وہ باطنی وحی یہ بالکل اسی بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ قبروں کی پوجا پاٹھ سے محفوظ ہے مر گیا ہوں آواز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی تینوں آخنا پیا زمین اسمان آسمان دفاع ہاں توجہ نہیں فرمائی آپ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جو بصیرت اور جو علم اور واحد کے ساتھ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ اللہ نے فیصلہ فرمایا رسول پر اتارا رسول نے وہ فیصلہ سنایا معلوم ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ کی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کے مطابق اب امت قبروں کی پوجا پاٹ بولو اگر کرتی تو اللہ تعالی فرما دیتا محبوب ہمیشہ کے لیے ختم کر دو دروازہ ہی بند ایمان سے بتاؤ ایمان سے بتاؤ ہزاروں رکاوٹیں ہیں شریعت میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں شریعت میں کتنے حرام کام ہے شریعت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی شریعت منا منع مت نہیں قریب جاتی اگر کوئی جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو فاسق فاجر لوگ صالحین پھر بھی محفوظ ہیں ایسے ہے نا تو اگر ایمان سے بتانا یار اگر یہ شرک کا کام ہوتا یا شرک کا پھر سبب بنتا شرک کا پھر سبب بنتا رسول اللہ کیوں اجازت دیتا بس اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا بات یہ ہے اللہ کو چلو یہ وہاں بھی کہے گا رسول کو پتہ نہیں تھا اس کو کہو خبیس یہ جو حکم ہے یہ تو حکم ہے شریعت ہے شریعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتاری سمجھ نہیں آ رہی وہاں یہ جلی وہاں یہ خفی رسول اللہ کا بولنا وہاں یہ خفی چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشتہاد سے اگر یہ حکم ارشاد, اگر, ارشاد اگر یہ فرمایا تو یہ بھی قانون ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہاد شریف ایسا ہو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ برقرار نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ پھر واضح اتار دیتا کہ محبوب نہیں آپ نے یہ اشتہاد ایسے کیا ہے حکم فرمایا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ روک لو اللہ تعالیٰ روک دیتا اللہ تعالی Allah نے Allah نہیں روکا نبی پاک نے نہیں روکا وہاں بھی کہتا ہے پوجا پاٹ ہو کتے اللہ تعالی دیکھ رہا اب پوچھا پاٹ نہیں کریں گے نبی پاک دیکھ رہے تھے پوجا پاٹ نہیں کریں گے تو کتا کیوں کہ دیکھ کیسے تو دیکھ رہا ہے معلوم ہوا جو جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ قبروں پر عبادت کرتے ہیں قبروں والوں کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں ان کو خدا سمجھتے ہیں یہ اللہ رب، اللہ رب العالمین اور پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو در حقیقت ہاں جی سمجھتے ہیں کہ وہ لامی میں فیصلہ کر گئے فیصلہ لا علمی میں کر گئے خدا کا بندہ کیسی عجیب بات ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا جب <نتحدث> جب فرما <business> دیا پہلے روکا تو اس وجہ سے کہ کہیں پھر لواپس کفر میں نہ لوٹ جائیں اب بعد میں جو اجازت دی تو اس وجہ سے دیا آپ دیکھ رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا میری مت کو خدا بنانے والی نہیں ہے میں ایسے خبیسوں سے پوچھتا ہوں یہ جیسے خبیسوں سے میں پوچھتا ہوں وادیوں کہ بتاؤ تم اللہ تعالیٰ سے دین کی زیادہ غیرت رکھتے ہو لانتی یا سمجھ زیادہ رکھتے ہو بولو تو صحیح رہے تم علم زیادہ ہے علم برابر ہے غیرت برابر ہے رسول اللہ کو کوئی غیرت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کوئی غیرت نہیں تھی خود خدو تیلو غیرت آئی سمجھ نہیں آئی بولو <سلام> بلکہ, بلکہ <سلام> اسی ضمن میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن تعمیر آدی سے لکھ رہے ہیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود آدی سے ابن تعمیہ کا حوالہ اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اس کا حوالہ ان وادیوں کو مضبوط لگتا ہے نا کیونکہ یہ اس کو ہاں جی امام متلق مانگ ہاں اب بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا تجعل القبری ویسا نہیں اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے بعد نہیں سمجھے دوسری حدیث میں آیا اللہ ملا دوسری عدیشری میں آیا لا تجعل قبری عیدا میری قبر کو عید مت بنانا بات کو Abba سمجھ یہ جو حدیث مبارک ہے کہ میری قبر کو اے اللہ میری قبر کو اللہ کی بارگاہ میں فرما رہا ہوں امت کو نہیں کہہ رہا امت کو کہتے ہو سکتا ہے کوئی مانتے کوئی بولتے کیونکہ کوئی میرے جیسے کم وقت ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پرواہ کرتے یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر توجہ نہیں کرتے سمجھ نہیں آ رہی آکام کی طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں کرتے تو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو فرماتے کہ میری قبر کو بت نہ بنانا توجہ ذرا ہو سکتا ہے کوئی رکتا کوئی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کیا ادھر اللہ کی بارگاہ میں الگ کر دی اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں ایمان سے بھابیوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ لانٹی یہ دعار رسول اللہ کی, کی رب کی بارگاہ, کی بارگاہ میں یہ ار اللہ کے محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے نہیں اگر, اگر کوئی کہے قبول نہیں ہوئی تو بدبخت ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی دعا رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رد نہیں ہوئی اگر اللہ کی تقدیر میں کوئی منظور نہ ہوتی تو اللہ فرما دیتا محبوب یہ دعا نہ مان یہ نہیں ہے اللہ روکے نہیں حضور مانگے اور پھر خدا پوری رقم اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ ظالموں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی اے اللہ میرے قبر کو بتنا بننے دینا جس کی پوجا پاٹو بتاؤ نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں جو کہے قبول نہیں ہے لانتی بد وقت بےمان منافق ہے رسول اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوئی نہیں اور اگر قبول ہو گئی اور یقیناً ہو گئی تو پھر محال ہے کہ آپ کی قبر انور بتو ہے مرو نامکن ہے کہ جس کے کی جس, جس کی حفاظت بت بننے سے رب العالمین فرمارا مخلوق مخلوق, لطmes مخلوق لطmes ہے کیا, کیا؟, کیا؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت کے ہوتے ہوئے پھر یہ بت بنا لے معلوم ہوا توجہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا بت بننا محال ہے کیا ہے محال ہے لہذا اب جو یہ کہے ادھر کوئی چوم رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ ہے یہ سب پوجا پاٹ کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں رسول اللہ کی قبر کی کوئی کہتا ہے یار رسول اللہ اور مدد مانگ رہا ہے ادھر کچھ پکار رہا ہے کوئی کسی طرح اپنی فریادیں پیش کر رہا ہے بار گاہ سالت میں کوئی اگر کہ لانتی کوئی اگر کہے کہ وہ پوجا کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے خدا سمجھ رہا ہے قبر کی پوجا ہو ہے سمجھ لے جلانتی بد وقت ہے بےمان ہے منافق ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی قبر انور کو بدھ بنا پوجا پاٹ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے وسلم کی قبر انور کو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے بدھ بننے سے بچا لیا ہے اب جو جس چیز کا نام عبادت ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی اور جو وہاں ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہے Why Why <laughs> خیر یہ بات میں نے کیوں چھیڑی تھی زیارت سے آپ نے روک سے آپ نے روکا تھا جس خطرے کی وجہ سے روکا وہ خطرہ چل گیا رسول اللہ کے لیے چل گیا اور بھاگیوں کے نزدیک خطرہ کیا جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقع ہے ہاں جی ان کے نزدیک ہاں ان کے نزدیک ہو رہا ہے پوجا ہی پوجا ہو رہی ہے کتنے لانتی ہیں یار ایمان سے بتاؤ یہ خدا رسول سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو و حدیث کے دعوے دار ہیں سمجھ نہیں آئی کیا سانا میں اکبر کہتے ہیں یہ بڑا بوت رسول اکرم کے دربار کو یہ بڑا بوت بتائی ہاں خیر بات نہیں سمجھے اور اسی ضمل میں زیارت کے متعلق ایک بات اس کا ٹوٹکا تو سنا دیا نا ابن قیم کا کہ وہ کہہ رہا ہے زیارت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ مردے قبر والے مرنے والے دیکھتے پہچانتے ہیں کیا لفظ بتا رہا ہے اور سنو اے میں بھی ایک ٹوٹکا ڈالتا ہوں اس میں Ki, زیارت کا لوگوں مانا پتا ہے کیا ہوتا ہے زیارت کس کو کہتے ہیں زیارت کا مانا, مانا کیا ہوتا ہے زیارت, زیارت کا مانا ہوتا ہے قصد دے مال اکرام رام کسی کی دید کا ارادہ کرنا دل میں ارادہ توجہ دید کے ارادے کے ساتھ چلنا کسی کے پاس مال اکرام اگلے کی تعظیم مقصود ہو کیا ہو جی دیکھنا قصد رویت قصد رویت مال اکرام اگر کسی کو دیکھنا مقصود ہے بغیر تعظیم کے تو زیارت نہیں اگر توہین کے ساتھ ہو زیارت نہیں اگر مزاق کے ساتھ دیکھو تو زیارت نہیں زیارت اسی وقت بنتی ہے جب تیت کا ارادہ بھی ہو اور تعظیم کا ارادہ بھی ہو سمجھنے